در فی فضائل رسورت الاخلاص خلاص تفسیر ابن کثیر الحمدللہ رب العالمین بلا والسلام علی اشرف الانبیاء و سیدین سید دنا محمد ان والا علی صحاب ہی اجماعین اللہ علی سیدنا محمد, سیدنا محمد آل سیدنا محمد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 لم يلد ولم يولد ولم يقل له کفواً احد قال المؤلف والمفسر رحمه اللہ تعالی عداماً نفع بولومه في فی الدارین آمین ایلان قال حدیث آخر في ذلك قال الامام احمد حدثنا عیساق ابن عیسیٰ قال حدثنی لیس ابن سعد قال حدثنا خليل بن غرته عن الازهر بن عبد الله عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله واحدا احد صمد لم يتغصىه صاحبته ولا ولد ولم يكن له كفن احد اشرم مرات الله له 40 تفرد بھی احمد والخلیل ابن قطعہ فالبخاری وغیرہ بمرتہ اب اس حدیث میں امام احمد رحمت اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات 10 دفعہ کہہ لا الہ الا اللہ واحداً احداً سمدہ لم يتغس صاحبتن ولا ولدہ لم یا کلحو کو فنحد دس دفعہ کہے تو اللہ تبارک وطار اس کے لیے چالیس الف الفا الفاظنا یعنی چالیس ہزار کو پھر ہزار سے ضرب دیں تو کتنا کروڑ بن جائے گا اتنی نیکی اللہ تبارک تعار لکھتے ہیں گو امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن یاد رکھے کہ فضائل اعمال میں ضعیف روایت بھی قبول ہوتی ہے ہمیشہ ایک یاد رکھ ایک ہوتے ہیں عقائد عقیدے کی بات ہو تو وہ تو قرآن پاک سے اور حدیث بھی ایسی مشہور متواتر قطعی ثبوت قطعی الدلالہ اس سے ثابت ہو اور اسی طرح اس کے بعد درجہ ہوتا ہے احکام کا اس کے لیے بھی صحیح حدیث کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بعد درجہ ہوتا ہے فضائل کا بھی طواف کی فضیلت کیا ہے دروش شریف پڑھنے کی فضیلت کیا ہے صورت الاخلاص پڑھنے کی فضیلت کیا ہے صورت الکافرون کی فضیلت کیا ہے تو اس کے اندر تمام محدثین کا یعنی یہ اتفاق ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث جو ہے وہ قابل قبول ہے اس کو قبول فرما لیتے کہ یاد رکھیں کہ یہ علم حدیث مبارک جو ہے بڑا عظیم علم ہے اب ہر آدمی کو تو پتہ نہیں چل سکتا ابھی ضعیف جو ہے تو ظوف کی وجہ کیا ہے ظوف روایت میں ہے درایت میں ہے اچھا کبھی سند میں اعتبار سند ضعیف ہے لیکن وہی متن جو ہے وہ دوسری صحیح حدیثوں میں موجود ہے کبھی ایک سند ضعیف ہے لیکن اس کے مطابق اور مشاہد اور بھی موجود ہیں تو پھر وہ زف سے نکل کر درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے حدیث اس لیے امام ترمزیر رحمت اللہ علیہ کی عادت ہے کہ وہ فرما دیتے حاض حادیثن حسن ہن صحیح ہن غریب ہن بھائی اب ایک حدیث صحیح بھی ہے حسن بھی ہے غریب بھی ہے کیا مانا تو وہ اشارہ فرماتے ہیں کہ ایک سند جو ہے اس میں تو غرابت ہے لیکن اس کی سند ہے جو درجہ حسن تک پہنچتی ہے اور اس کی ایک سند ہے جو درجہ صحیح تک اس کو پہنچا دیتی ہے سے لیے ہمیشہ جتنی کتابیں آپ دیکھیں گے نا فضائل اعمال کی تو ترغیب ہے منظری ہے اور کئی کتابیں ہیں تو ان میں ضعیف روایات ہوتی ہے اور وہ ضعیف روایات جو ہیں فضائل میں معتبر ہوتی ہیں ورنہ علماء کو کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی اسی لیے آپ سیاستہ بھی اگر پڑھیں گے تو سرن کے اندر جو سنن سنن ابھی ابن ماجہ ہے سنن السائی ہے سنن ترمدی ہے تو اس کے اندر بھی ضعیف روایات ہوتی ہیں. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا یہ تو بلا وجہ ہے آپس میں اللہ ہدایت دے ضد ہو تو کہہ دے اجی oh, حدیث ضعیف ہے اجی حلی بھائی ضعیف کیوں ہے ظوف کی وجہ بھی عن کرو ظوف شدید ہے کہ ظوف خفیف ہے پہلے وجہ تو بھی عن کرو نا <تصفح> حدیسن آخر کال ریباب احمد حد سنا حسن موسا بن موز نن سیل جنی ان ابھی ان سولہ سم کال من کلا الله احد بخاطمها يخدمها أشر مضاد بن الله لوقصن في الجنة فقال وما رضي الله ضينا يا رسول الله فقال رسول الله زمال الله أكثر تفرد به يا أحمد اس عدی سے مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا جو آدمی سورت کلو اللہ و حد مکمل یا یعنی نے دس دفعہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں حضرت عمر نے عرض کیا کہ یارسول اللہ نسط صرف ہم تو بہت محل بنائیں گے ہم اور زیادہ پڑا کریں گے اس میں اللہ کی مزاحمت جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے تم تمہارے تصورات سے بھی زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جو آپ نے فرمائے اللہ اکثر و عطیب تفررد احمد و رواہ ابو محمد الدارمی فی مسرحی فقال حدثنا عبداللہ بن جزید قال حدثنا حیبت قال حدثنا ابو اقیل وہو ابن مابد انقار الدارمی وکان من الابدال أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو بالله أحد أشر مرات بن الله له قصرا في الجنة ومن قرأها إشرين مرة بن الله له قصرين في الجنة ومن کلا سلاسن مرتن ون لاؤ لو سدا سوند پکار کتابیا نی کورن فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ من ذلك، وہذا مرسل سعید فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے فرمایا کہ جو آدمی صورت اخلاص دس دفعہ پڑھے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے اگر بیس دفعہ پڑے گا تو دو گھر بنائیں گے اور اگر تیس دفعہ پڑے گا تو تین گھر بنائیں گے حضرت عمر رضی اللہ اللہ زیادہ اللہ تم سوچ بھی نہیں سکتے نصر ابن والی کال حدس نی نو قیس کالا نی محمد اللہ قال کالا اخبر تیم مکثیر ان انا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کرا اکلہ واللہ احد خمسین مرہتا غفر اللہ له ذنوب خمسین سنہ اس نادہو روایت میں آتا ہے کیسریس میں انصف نے مالک فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو آدمی سورت الاخلاص جو ہے اس کو پچاس دفعہ پڑے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچاس سالوں کے گناہ ماحول فرما دیں گے گو اس کی سرد ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں معتبر ہے حدیث ناخل کال ابو یاد نابو ربی کالا دات ہی میں قال أهدتنا الصحابة صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من کرا گل رتن ہاتھ میں اس حدیث میں آتا ہے کہ میرے آکا نے فرمایا کہ جو آدمی سورت اخلاص دو سو دفع روز پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو الفاو خم سم یتاثنا دو ہزار پانچ سونے کی یتا فرمائیں گے اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ اس کے پچاس سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیں گے لدین مگر قرض جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا کیونکہ اللہ حقوق العباد حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن جو قرضہ ہے وہ تو بندے کا حق ہے وہ اللہ معاف نہیں کرتے ہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ زندگی میں انسان پر حالات ہیں قرضے ہو جاتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ زندگی میں ادا ہو جائے تاکہ انسان پھر قرضوں کی وجہ سے قبر میں نہ پکڑا جائے تو اس کے لیے ارادہ ہو نیت ہو ہمت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرض اتار دیتے ہیں اور اس کا جو عمل لکھا ہے بزرگوں نے وہ یہی ہے کہ جو آدمی صبح و شام یعنی چوبیس گھنٹے میں کسی وقت بھی اگر استغفار جو ہے استغفر و اللہ تو پورا پڑھے استغر اللہ رب بلازیم من کل ادم بن و اتو گو الح یا استق و فر اللہ رب بی من کل ادم بن و اتو گو یا صرف استغ و فرال استق و فر اللہ استق و اللہ تو اگر وہ روزانہ ہزار دفعہ پڑھا کرے تو اس پر اگر پہاڑ قرضوں کا ہے تو وہ بھی ہوتا گیا اللہ تبارک ہوتا رہا ایسی جگہ سے دروازے کھولتے ہیں بندہ سوچ ہی نہیں سکتا سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما حضرت حسن حضرت حسین کے بڑے بھائی آپ بیٹھے تھے مجلس میں کہ ایک آدمی نے آ کے درخواست کی کہ مہربانی فرما کے حضرت دعا گرے ہمارے علاقے میں کہت کی شکل ہو گئی ہے مدتیں ہو گئیں بارش نہیں برس اور جب پانی نہیں ہوگا تو صاف ظاہر ہے کہ پھر کہت ہوگی کیونکہ ہر چیز کی زندگی تو اللہ نے پانی بنایا ہے جی اللہ ون الماقل شہ ن ہائی تو آپ نے فرمایا کہ سب استغفار کرو استغفار استغفار زیادہ کرو کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی ہے اس نے کہا حضرت میں جو بھی کام کرتا ہوں نا مال میں برکت ہی نہیں ہوتی گھاٹا ہی گھاٹا ہے نقصان ہی نقصان بڑا محنت کرتا ہوں بڑی سوچ بچار سے سودا لیتا ہوں لیکن اب خدا کی شان ہے سودا لے کے آؤ چیز کا ریٹی گر جائے تو کیا کرو گے تمہارا عقل کیا کر لے گا آپ نے پتا ہے استغفال پڑھا کرو استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھو چلا گیا ایک اور آدمی آئے اس نے کہا آدت مہربانی فرمائے میں نوجوان آدمی ہوں میری بیوی بھی نوجوان ہے اور ہمیں اولاد نہیں ہوتی حالانکہ میرے بھائیوں کی بھی اولادیں ہیں اور میری بیوی کی جو بہنیں ہیں ان کی بھی اولادیں ہیں لیکن ہماری اولاد نہیں ہوتی تو آپ نے فرمایا استفار پڑا وہ چلا گیا اس نے کہا حضرت ہمارے علاقے میں ایک رود کو ہی یعنی ایک اس ہوتے موسمی نہریں ہوتی ہیں جو بارشوں کے سیلاب سے چلتی ہیں کہ وہ نہ چلتی نہیں پانی نہیں تو کیا چلے گی اور جب پانی نہ ہو تو آبادی کیا ہوگی اب میں استقفال کروں کو چلا گیا جب سارے سائز ختم ہو گئے تو حضرت کے جو ساتھی تھے نا بے تکلف ان نے کہا عدرت آج تو آپ نے کمال فرما دیا جو آدمی آتا ہے فرما دے استغفار پڑھو یعنی آپ نے کسی کو اور کوئی وظیفہ بتلایا ہی نہیں استغفار پڑھو استغفار پڑھو استغفار پڑھو اس آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ میں نے تو نہیں کہا یہ تو اللہ نے فرمایا ہے کل تست انہوں کا نغفارا اللہ سے معافی مانگو استغفار کرو اللہ بخشنے والے ہیں یور صرف آسمان سے تم پہ متواتر بارشیں برسائیں گے اموال و بنی تمہارے مال میں بھی برکت دیں گے اور میں بھی برکت دیں گے وہ یج اللہ کم الم انہارا اللہ تمہارے لیے باغ لگوا دیں گے اور نہریں جاری کر دیں گے یہ تو خدا کا قرآن کہہ رہا ہے میں نے تو نہیں کہا یہ تو اللہ نے قرآن میں بتلایا ہے کہ اگر تم اس کو لازم پکڑ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے اپنا ساری نعمتوں کے دروازے کھول دیں گے اسی لیے مومنوں کی صفت بھی آئی ہے قرآن میں وہ بال اسہارے ہوں یس جو ایمان والے ہیں وہ تحجد کے وقت استغفار کرتے تہجد کے وقت میں استغفار کرنا جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آتی ہے یعنی یہ تو ایسی چیزیں ہیں نا وہ جیسے کہتے ہیں ہاتھوں پہ سرسوں جمعو یعنی یہ ایسی چیزیں آپ تجربہ کریں جن لوگوں کو الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہاں ایک شرط ہوتی ہے یاد رکھو جب تک یقین کامل نہ ہو تو اثر نہیں ہوتا آپ نے پڑھنا شروع کر دیا استرخواست بولی وکیل نے بتایا تھا پڑھ تو رہے ہیں پتہ نہیں خرض اترتا ہے کہ نہیں اترتا جب آپ مشکوک ہیں تو پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے برابر نہ پڑھو نہیں قرآن کا جب حکم ہے تو پھر شک کا کیا مطلب ہوا پھر شک کرنے والا تو کافر ہو گیا نا اسی لیے حضرت شاہ علی اللہ محدث دہل علی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آدمی ان کلمات کو لازم پکڑ لیتا ہے حسب اللہ ایک وفری اللہ ان اللہ وسیر بل عباد دو اور لاح اللہ انت سبحان کا انی کن تو تین ہم اب انی مسنی ظم الواحمین چار رب انی مغلوب ان فن تصویر احمر ہے یعنی یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جیسا آدمی کو نشان لگاتا ہے نا گولی سے ایسے یہ وظیفہ لگتا ہے اور اس کے پڑھنے والے کو شک ہو کہ میرا کام نہیں ہوگا تو مسلمان ہی نہیں ہوتا کیوں اس ہوجہ کی کیا ہے عرشا ولی اللہ کو چھوٹا آدمی تو نہیں کہا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں جو علم حدیث گیا ہے یہ سارا شاہ ولی اللہ خاندان سے گیا انہوں نے کہا کہ یہ وہ آیاد ہے کہ حسبن اللہ ہسب وکیل تو آگے اللہ نے اس کے فوراً بعد فرمایا ہے کہ جب صحابہ نے یہ کہا حسبن اللہ و نلہ وکیل ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے اللہ ہی ہمارا مددگار ہے تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو کامیاب فرمائی جب لا الہ الا کا انی کنت من صلی اللہ کا لو ہم نے دعا قبول کر لی ربی انسنی حضرت ایوب نے پڑھا اللہ فسط ہم نے اس کی دعا قبول کر لی عرب میں انی مغلوبن فسٹ حضرت الور علیہ السلام نے پڑھے فرماتے فسٹ بنا لو ہم نے دعا قبول کر لے تو جب اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے دعائیں قبول کر لیں تو تمہاری دعا قبول کیوں نہیں ہوگی لازمی بات ہے کہ قبول ہوگی اور شک کرو گے تو پھر تو قرآن پہ شک کر رہے ہو نہ یہ تو قرآن میں ہے کہ جو پڑھتا ہے قبول ہوتی ہے فسب نہ لہوئی نہ ہوغم وہ قدال کا نن ظلموں اسی طرح ہم مومنین کو بھی نجات نہ فرماتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں نماز پڑھو تو میرے محترم بزرگوں یقین سے پڑھو اور اگر کوئی قرآن و حدیث کا وظیفہ پڑھو تو یقین کامل سے پڑھو اور تیسری بات یہ ہے کہ بالکل تنہائی میں بیٹھ کے یہاں اور کوئی دوست بیوی بچے گھر والے ڈسٹرب نہ کریں تاکہ تمہاری توجہ جو ہے کامل اسی طرف اور اپنے مقصد کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ لو اس کے بعد جو ہے یقین کامل کے ساتھ جب تم کرو گے تو پھر دیکھو گے تکلّہ مخرجا ول ہے صلاح تصم پھر اس کو اللہ پاک وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا بات یقین کی الحمدللہ حال کیمز اللہ اللہ بالک ہوں اب دیکھیں کہ ایک علاقہ ہے نا جس کا نام ہے قیروان یہ افریقہ کے علاقوں میں ہے اس کی بنیاد جو ہے حضرت بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے اور وہاں دردر در قوم تھی اور بڑی سخت لڑا کا قوم تھی. ان سے جہاد کیا کچھ مسلمان ہو گئے کچھ بھاگ گئے حضرت محاوربن خجیر جب واپس آئے تو انہوں نے وہ جنہوں نے اسلام کو بولیا وہ بھی مرتد ہو گئے <تصفح> تو ان کے بعد اس علاقے میں گورنر بنے حضرت اکمت ابن نافے وہ جب تشریف لائے تو انہوں نے حالات دیکھے انہوں نے کہا جی وہ قوم تو پھر ملتد ہو گئے انہوں نے غور کیا اور سوچا اور ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ بھائی اب یہ مستقل حل کرنا پڑے گا ہمیں یہاں اپنی چھاونی بناتے ہیں ہم اپنا فوجی اڈا بناتے ہیں ہمیشہ مظاہرین یہاں رہیں گے تاکہ کنٹرول ہو ہم نے کہا حضرت یہاں جگہ نہیں ہے چھاونی بنانے کی آگے اتنا گھنا جنگل ہے اور یہ جنگل جو ہے پھر مشہور ہے کہ اس میں ہر قسم کا جانور اور بلائیں موجود ہیں کوئی آدمی ڈر کے مارے داخل ہی نہیں ہوتا وہ لوگ چونکہ مقامی آبادی کے لوگ ہیں وہ چھپ جاتے ہیں تو یہ یقین ہے حضرت حکمت بن نافع فرماتے ہیں کوئی بات یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ حضرت مسئلہ تو یہی ہے کون وہاں شامنی بنائے گا اب چلو اپنے ساتھیوں کو لے کے آئے اور جنگل کے دروازے پہ بنیاد پہ جہاں سے جنگل شروع ہو رہا تھا کھڑے ہو گئے اور ہمیں تو سبا فخر جو نہا ہونا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں گیا ہے سانپو آئے جنگل کے بھیڑی ہو آئے دیر اندر نکل جاؤ اس جنگل سے ہم محمد مصطفیٰ کے ساتھی ہیں اور یہاں رہنا چاہتے ہیں اور اگر تم ہمارے اس اعلان کے بعد بھی نہ نکلے تو پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے ہم تمہیں قتل کریں گے تو ہزاروں لوگ تاریخ گواہ ہے ہزاروں لوگوں نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ سانپ ہیں بچھو ہیں شیر ہیں بگیاڑ ہیں جو بلائے ہیں جنگل سے بچوں کو لے کے نکل گئی سب نے جنگل خالی کر دیا حضرت نے حکم دیا بھی اب یہاں چھاونی بناؤ چھاونی بن گئی اور کنٹرول ہو گیا اور پورا علاقہ پتہ ہو گیا تو اصل کیا تھا کہ ای ہے کہ بھائی ہم کہیں گے کہ بالکل ہمارے باپ پر اللہ پاک برکت دیں گے اور یہ حدیث میں بھی مسئلہ ہے کہ اگر تمہارے خان گھر کے اندر کوئی سانپ پایا جائے تو حضور نے فرمایا کہ اس کو مارو نہیں بعض محدثین تو فرماتے ہیں کہ یہ صرف مدین مڈورہ کے گھروں کے لیے ہے کہ مدین مڈورہ کے کسی گھر میں اگر سانپ پایا جائے بات کرتے نہیں جمی دنیا کے جتنے گھر ہیں اگر سانپ ہو تو اس کو کہو کہ ہم تمہیں عہد سلیمان اور عہد نو علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہیں اور تمہیں کہتے ہیں کہ لاتونا ہمیں ایزا نہ دو اور نکل جاؤ یہاں سے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی تو سب سے عاد لیا تھا جب کشتی میں سوار کیا تھا بھی کسی کو نقصان نہیں دینا تو سانپ بھی تھے بچھو بھی تھے جانور بھی تھے ہر بلا تھی انکلن شین رو جین ہر چیز کے جوڑے جوڑے تھے حضور پاک نے فرمایا کہ اگر یہ تین دفعہ اعلان کرو گھر میں تین دفعہ کے اعلان کے بعد نظر آئے تو مال ڈالو ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جنات ہوتے ہیں اور وہ سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں تو اگر جن مسلمان ہو تو وہ بھی نقصان نہیں کرتا وہ قرآن سننے کے لیے آ جاتے ہیں نماز دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں اور پھر مختلف شکلیں بنا کے وہاں سے نکل جاتے ہیں پہلے اعلان کرو نہ نکلے تو پھر مال ڈالو اس کا معنی ہے کہ یا تو وہ شیتان سانپ ہے یا وہ جن ہے تو پھر کافر ہے کہ جس نے حضرت سلیمان کی عہد کو بھی توڑا اور نور علیہ السلام کی اہدو کو بھی تو اس کے بعد اس کو توڑا تو اصل بات میرے عزیز یقین کی ہے کہ یقین ہو بات یہ ہے اگر یقین ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں تاریخ میں اللہ والوں میں سے تھے ان کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے بے انتہا حضرت کی خدمت کی چوبیس گھنٹے ساتھ ہے وضو کرا رہا ہے مسلح بچھا رہا ہے حضرت کی چانپی کر رہا ہے حضرت کے لیے چائے بنا رہا ہے بڑی خدمت کی کچھ عرصے کے بعد اللہ کے بندے اللہ تمہیں جزا دے گا تم میری خدمت کر کرے فقیر آدمی کی لیکن کوئی ملوم ہوتا ہے تمہیں کوئی غلط ضرور ہے اس نے کہا جی ابا پوچھا ہے آپ نے تو سیدھی بات ہے میں تو ایسم اعظم سیکھنے آیا ہوں آپ کے پاس ایسم اعظم ہے مجھے سکھا دیں اور اس میں آزم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جب آپ دعا کریں گے تو فوراً قبول ہو جائے گا اور اس میں آزم ہیں حضور نے خود فرمایا صحیح حدیث میں اللہ بھی ایزاد عجاب جب اس اسم کے ساتھ اللہ کو پکارو گے تو تمہاری پکار سنی جائے گی اب وہ اسم اعظم جو ہے بعض الرما فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ اللہ اس میں اعظم ہے بعض الرما فرماتی ہیں کہ سورت الحشر کی جو آخری آیتیں ہیں اللہ الہ اللہ علم الغ شاہرحمان الرحیم ان کے اندر اس میں اس میں اعظم اور ایک صحیح حدیث میں بھی آیا ہے آپ نے سنا کہ ایک آدمی یہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا انت سبحان انی کنت من الظالمین تو آپ نے فرمایا اس میں آزم ہے اس سے جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی لیکن معین نہیں ہے کہ یہ ہے بھائی اس بعد میں کر لیا کرنا درس ہے تم اس ہے نواز ہے تم اس ہے یہ کون سی سنت ہے نے کہا ہے کہ حضور جب قرآن کا درس ہوتا تھا تو ان میں سواگ کرتے تھے قرآن و فستا میں او رہو ان سے سنو اس کے لیے چپ رہو یا سواگ کرو بس ایک ہے پڑھ آتی حدیث میں سوا کی فدی رہتی یہ نہیں پتا بھی کب فدی رہتا ہے اندل سلاد تو پڑھ پارٹی لیکن اند کا مانے ہی ان کو نہیں آتا اللہ کی رحمت اندین انط اللہ علیہ السلام پھر اسلام تو اللہ کے پاس ہوا نہ ہمارے پاس تو نہ ہوا تو اللہ کے بندے یہ اچھا نہیں لگتا آدمی کو بیٹھا ہو بندوں میں اور مسواک سنت ہے مسواک کا ستر فائدہ ہے اور ادنا فائدہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا لیکن وشواق کم ہوتا ہے حضور نے فرمایا مت حرت تیرے منہ کو صاف کرنے والا ہے ومرضات للرب تیرے رب کو راضی کرنے والا ہے کہ جب تم پاک منہ سے پاک خدا کا نام لوگے تو اللہ راضی ہوگا لیکن اس کے لیے بھی وقت ہے اب اس کا معنی تو یہ نہیں ہے جیسے قرآن میں اذا کم تم الاسلا فخصل وجوحکم جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو وضو کریں یعنی یہی کھڑے ہو کے وضو کریں نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہیں تو یاد نماز میں اردو شروع کر دیں قرآن تو یہی کہہ رہا ہے تو علماء سے جا کے پڑھیں ادا ارد ملک یا مد کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو اور ارادہ کرو تو پہلے وضو کرو یہ نہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اب ادو شروع کر دو سب میں ماشاء اللہ ساری صف میں پانی پانی ہوگا پھر ماشاء کام ہو جائے گا سب کا یہی تو مشکل ہے نا میرے بچے میرے عزیز میرے بزرگ میرے محترم کہ لفظ پڑھ لینا بڑا آسان ہے لیکن اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے پھر علماء کی ضرورت ہوتی ہے ایک لفظ جو ہے پھر کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اب لفظ عین ہے یہ آنکھ کے لیے بھی ہے لفظ عین ہے یہ نہر کو بھی آئن کہتے ہیں، زبیدہ زرقہ لفظ عین جو ہے جاسوس جو ہو اس کو بھی عین کہتے ہیں لفظ عین جو ہے یہ گھٹنے کی جو ہڈی ہے اس کو بھی آئن کہتے ہیں تو اب جہاں جہاں لفظ عین آ جائے گا تو ساری ایک ہی منع کرو گے وہ سیاک سباگ دیکھنا پڑے گا سورج کو بھی عین کہتے ہیں تو اب ہم دیکھیں گے کہ ازا تلا ہاں جب سورج نکلا ایزا ان کسرت جب جب ٹوٹ گئی ہم کو بےچارے کے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئی ایزا جل آئین چالو ہو گئی ہم کہیں اچھا وہ نہر چالو ہو گئی ایزا رات کی جب آنکھ نے دیکھا ہم کہ اچھا یہ آنکھ مراد ہے تو اس کے سیاق و سما کو دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے اسی لیے جو احادیث مبارکہ ہوتی ہیں محدثین کا کام ہی یہی ہوتا ہے اسی لیے محدثین نے خود فرمایا تھا فوکہ سے کہ بھائی ہم تو ہمارا کام تو ہے پنساری والا کہ ہم نے حدیثیں اکٹھی کر دی لیکن طبیب تو تم ہوگی یہ حدیث میں کیا مسئلہ ہے اس میں کیا مسئلہ ہے اس میں کیا مسئلہ ہے اس میں کیا مسئلہ ہے تو اس لیے بہرحال یہ آداب ہوتے ہیں اور قرآن کی مجلس کے تو آداب یہ ہے صحابہ فرماتے ہیں ہم ایسے بیٹھتے تھے حضور کے سامنے کا ان اندار ہمارے سروں پہ گویا پرندے بیٹھے ہیں اگر ہم ہلے دو اڑ جائیں گے یعنی ہم ہلتے بھی نہیں تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابی صرف حج میں حضور کے ساتھ تھے اس کا مانے اور کتنے ہوں گے سارے تو حج پہ نہیں آئے تھے نا لیکن حضور کا حلیہ ابو بارک جو ہے صرف دس صحابہ نے بیان کیا ہے یعنی اور کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی دیکھنے کی ادب سے اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ کال کا یند الئی ہاں صرف ابو بکر امر تھا جو آنکھ اٹھا کے حضور کو دیکھتے تھے اور حضور بھی ان کی طرف دیکھتے تھے کہ ان کو یہ مقام ملا بری اللہ تعالی ان ہوا تو اس لیے ہمیشہ بات کو سمجھا کریں تو اب اس میں آزم کا مسئلہ ہو گیا اس میں آزم تو ہے حتیہ کہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اوکم یا تینی بے عرشیہ قبل مسلمین ملکہ گئے کا تخت جو ہے وہ سنا یمن سے لے کر شام میں کون لے آئے گا قال افریت من الجن نے ان آتی کبھی ایک سرکش جن تھے ان نے کہا جی میں لے آؤں گا اتنی دیر لگے گی جتنی دیر میں آپ کی مجلس ہوتی ہے اور میرے یہ تو بہت دیر ہے کال الری ان علم کتاب انعی کبھی کبلا طرف اور جس, نے جس کو اللہ نے علم کتاب میں سے اسم آزم عطا فرمایا تھا تو انہوں نے کہا حضور آپ آنکھیں بند کریں بس پلک تو آندگی دے ان تک حضرت فضرت نے فرمایا کہ حاضام من فضل دی واقعی میرے رب کا احسان اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ اتنی نعمتیں دینے کے بعد سلیمان میرا شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو اس اب اس بزرگوں کو اس نے تنگ کر دیا اور کہا حضرت میں مہربانی کریں اور حضرت میں مہربانی کریں مجھے اس میں آزم سکھلا دیں یہ بات لوگوں کو جنون ہو جاتا ہے اللہ کے بندے سارا قرآن ہے پڑھتے رہو اسی میں اس میں آزم بھی تو ہے نا جب اللہ چاہیں گے تو دعا لگ جائے گی آیت القرسی پڑھتے رہو اور قرآن کی صورتیں پڑھتے رہو بولو اللہ وعد پڑھتے رہو اللہ تبارک و تعالی قادر ہے جب اس میں مبارک سے گزرو گے تو اللہ کی رحمت آ جائے گی اور بعد علماء نے یہ طریقہ لکھا ہے کہ بھی اللہ کے نڑنوے نام ہے نا صحیح حدیث سے جو ثابت ہے ویسے تو ہزاروں نام ہیں لیکن صحیح حدیث سے نڑنوے نام ہے تو نڑنوے نام سارے پڑھا کرو وہ نڑنوے نام پڑھ کے اللہ سے دعا انہیں اس میں عادم ہوگا نا اسی لیے علماء نے باقاعدہ اسماء اللہ الحسنہ جو ہے ان کے لیے نظم لکھ دی ہے تاکہ پڑھنے میں بھی آسانی ہو پڑھنے کے اندر آسانی ہو جائے تو بہرحال اس میں آزم نہ شک اسی میں ہے لیکن ہم تو چاہتے ہیں نا کہ نہیں محنت تو کوئی اور کرے ہمیں شارٹ کٹ بتا دے کہ جی اس میں آدم میں بس پارا کام ہو جائے بزرگ جب تنگ آئے نا تو ایک دن اس کو ساتھ لے کے چلے گئے دریا پورے جوش میں تھا اور موسم بھی ٹھنڈا تھا تو حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی بات سنی اس دریا کے دوسرے کنارے پر ایک درخت ہے اور اس درخت کا یہ نام ہے یہ شکل ہے یہ پتے ہیں تم اگر اس دریا میں گزر کے وہاں سے وہ دو تین پتے توڑ کے لے آؤ تو پھر میں تمہیں اسم میں آزم سکھاؤں اس نے کہا جی حاضر وہ تو عاشق تھا نا پکا پڑائی چلاں گی جناب گئے آپ دریا میں باہر وہاں سے وہ تین پتے توڑ کے لایا واپس جب آیا تو اس کا تو برا حال ہو گیا تھا نا ایک تو تھک گیا ٹوٹ گیا سردی نے پکڑ لیا تو حضرت نے آگ جلائی پہلے تو اس کو ہوش آیا اس کو کچھ جب ہوش آ گیا اس نے کہا حضرت یہ پتے میں لے آیا اب آپ وعدہ پورا فرمایا آپ نے کہا بس ایک بات تم بتا دو تو میں تمہیں بتا دوں کہا کہ, کہ دریا میں تم پر کبھی کوئی ایسی گھڑی بھی آئی تھی جب تم زندگی سے نہ امید ہو گئے ابھی میں نہیں بچتا حاد واپسی پہ ایسی حالت ہو گئی تھی کنارا ابھی دور تھا اور میرے آزاد شل ہو گئے سردی کی وجہ سے میں ہاتھ نہیں ہلا سکتا تھا تیرنے کے لیے نہ میں پاؤں ہلا سکتا تھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب میری موت کا وقت قریب آ گیا تو میں اس وقت پھر تم نے کیا کہا تھا اور میں نے کہا تھا یا اللہ مجھے بچا لے پھر یہی تو اس میں آزم ہے اللہ کے بندے پھر اللہ نے تمہیں بچا لیا کہ نہیں بچا لیا لیکن کہنا ایسے پڑے گا جیسے تم نے دریا میں کہا جب اس درد سے کہو گے تو یہی اس میں آ تم تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب توجہ کامل ہو ارتکاز کامل ہو یقین کامل ہو یہی وجہ تھی نا نا جی کہ علامہ اقبال اسی لیے کہتا نا کہ بات کیا تھی کہ نہ کو ایرا سے دبے چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے یعنی نہ تربیت ہے نہ باقاعدہ فوج ہے حضرت عمر جب خلیفہ بن کے آ رہے تھے پکا مکرمہ تو راستے میں جب آئے نا وادی میں یہ تنیم سے پہلے ساتھ وادی میں تو حضرت اترے دو رکات بھی پڑی اور روتے روتے روتے روتے او داڑھی بھیگ گئی صحابہ نے پوچھا حضرت کیا بات ہے یہاں میں آ کے اونٹ چلایا کرتا تھا آج میں خلیفت المسلمین بن کے گزر رہا ہوں مجھے آج وہ جگہ یاد ہے کہ یہاں میں نے اونٹ چرائے لیکن آج اللہ نے مجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا ہے اور آج میں امیر علوم بن کے جا رہا ہوں اور پھر جس کے نام سے کیسر و کسرا کامتے تھے جس کے نام سے شاہان کفار کامتے تھے جس کے درے سے بڑے سے بڑے دشمن کامتے تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنزا تو اس لیے یاد رکھے کہ ساری باتیں بالکل حق ہیں خود حضور نے دعا مانگی ہے اللہ تبارک وطال سے کہ یا اللہ اس کب کا کل حسنا اور اس میں ہے کہ اللہ استاثر تبھی علم الغیب بھی علم کہ جو آپ نے اپنے علم میں رکھا یا کسی کو عطا فرمائے اس کے بدلے میں ہم دعا مانگ رہے ہیں تو اس کا آسان حل یہی ہے کہ اللہ الاسماء الحسن اللہ کے نام ہیں بڑے بڑے پسندیدہ ان سے اللہ کو پکارا کرو تو اللہ تمہاری مشکل جو ہے وہ حل فرما دیں گے اس لیے صدی سے مبارک میں بھی آتا ہے کہ اب دیکھو نا جی کہ اگر دو سو دفعہ پڑے تو اس کے پچاس سال کے گناہ ختم لیکن قرضہ معاف نہیں ہوگا قرضہ جو ہے وہ حقوق العباد ہے اس لیے کوشش کریں کہ قرضہ ہے تو زندگی میں یا معافی لیں یا معاف کرا لیں یا ادا کر لیں حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سونے لگو اپنے بستر پر تو دائنی ہاتھ پہ لیٹ یہ سنتے امبیا ہے کہ جب بھی لیٹو دائنی ہاتھ پہ لیٹو اور حضور یہ دانا ہاتھ جو ہے نا اس کو یہاں اپنے رخسار کے نیچے بھی رکھتے تھے کچھ دیر کے بعد ہٹا لو چاہے لیکن یہ سنت ہے وہ یہی ہے اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ان نعوم ومین جو ہے یہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے انبیاء اور مرسلین کی سنت ہے کہ آدمی داہنی کروٹ پہ لیٹے اور نوم السال جو ہے یہ عادت الغافلین ہے یہ غافل لوگوں کی عادت ہے کہ بائیں ہاتھ پہ لیٹتے ہیں اور الٹا لیٹنا جو ہے یہ نوم الفاسقین ہے جو آدمی یعنی نعوذ باللہ پیٹ نیچے اور پشت اوپر کر کے لیٹتا ہے یہ فاسقوں کی نیند ہے اور جو لوگ اپنے پشت پہ لیٹتے ہیں تو نوم المتفکرین ہے یہ متفکرین کی نیند ہوتی ہے کہ پھر بھی وہ آسمان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پہ غور کر رہا ہے لیکن اب یہ ہے کہ نو ملین دائنے ہاتھ پہ سو اور اب فرمائے جو آدمی دائنے ہاتھ پہ سوئے اور پھر سورت کل اللہ عہد جو ہے اس کو سو دفعہ پڑھے تو قیامت والے دن اللہ تعالی فرمائیں گے میرے بندے اب دائنی طرف سے جنت میں تو بھی داخل ہو جا اب اس کے بعد فرماتی ہے اگر اس نے دو سو دفعہ پڑا کلو اللہ اس کے 200 سال کے گنا معاف کر دیں گے تو اب یہ ہے نا جی کہ اب حدیث ہے کہ جو دو سو دفعہ پڑھے گا اس کے دو سو سال کے گناہ معاف ہو گئے اس کی تو عمر ہی نہیں دو سو سال تو دو سو سال کے کی گناہ کیا مطلب بھائی اس کی تو عمر ساٹھ سال ہے ستر سال ہے اسی سال ہے گناہ اس کے دو سو سال کے معاف ہو گئے اس کا کیا مطلب اسی لیے यह یہ حدیث ہے کہ جب آدمی عرفات میں ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے حج پہ تو اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ میرے بنائے کا گواہ ہو جاؤ جو لوگ آج اس میدان میں آ گئے ہیں نیتیں حج کر کے لبیک پڑھتے ہوئے میں نے ان کے گنا معاف کر دیے اچھا گنا تو ہمارے عرفات میں معاف ہو گئے پھر میں کیا ماف ہوں گے اچھا اس دنفا میں ہو گئے تو پھر کنکریاں مارنے کے وقت کیا معاف ہوں گے کنکریاں مارنے کے وقت معاف ہو گئے پھر قربانی کرنے کے وقت کیا معاف ہوں گے اگر قربانی کے وقت معاف ہو گئے پھر طواف زیادت کرتے ہوئے کیا معاف ہوں گے اس لیے یاد رکھیں عدیسوں کو سمجھنے کی کوشش کیا گا. اگر گناہ ہیں تو معاف ہو جائیں گے اگر گناہ نہیں ہے پھر ہم نے مستلفہ مانگا تو اللہ درجات کو بلند فرما دے گے گناہ ہوں گے تو گناہ معاف ہوں گے ورنہ اللہ نے بڑھاتے جائیں گے اور درجات بڑھاتے جائیں گے اسی طرح مانا یہ ہے کہ اگر وہ بندہ دو سو سال بھی گناہ کرتا تو اللہ معاف کر دیں گے اس میں تو پچاس سال کی ہے یہ کیسے معاف نہیں ہوں گے تو مانا یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اس کی عمر دو سو سال ہے دو سو سال تو کی عمر ہی نہیں ہے ہاں پہلے زمانے میں جو لوگ تھے ان کی عمر ہوتی تھی ان کی جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ ایک ہزار پچاس سال تھی ساڑھے نو سو سال تو آپ نے دعوت کا کام کیا تبلیغ کا کام کیا آپ نے اچھا اسی طرح بہت حضور کے زمانے میں بھی صحابی تھے نا حضرت سلمان الفارسی ان کی عمر ڈھائی سو سال تھی تو ایسا ہوتا ہے لیکن معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ بھی اگر اس کی عمر دو سو سال ہوتی اور دو سو سال کے گناہ اس کے ذمہ ہوتے وہ بھی اللہ بخش دے گا تو یہ اب چھوٹی عمر ہے تو گناہ سارے بخش دیں گے باقی درجات بلند کروا دیں گے تو اس لیے احادیث سے مبارک بھی آیا ہے بلّہ عالم